محرم سامعین اور سامعت وہ کعبۃ اللہ جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ابتدائے اسلام میں بیت المقدس کو کعبہ قرار دیا قبلہ قرار دیا تقریبا سترہ مہینے بیت المقدس قبلہ رہا مدینہ میں اگر آپ نماز پڑھیں تو بیت المقدس مسجد حرام کے بالکل مقابلے میں آتا ہے بیت المقدس شمال میں ہے اور بیت اللہ جنوب میں ہے تو سترہ مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مکہ میں جو بیت اللہ ہے کعبہ ہے اس کو قبلہ قرار دے دیا یہ قبلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہے بلکہ اس سے بھی پہلے ہے انناس للََََََََََََ نبكت مباركلعالعالمين سب سے پہلا گھر جو زمین پر بنا ہے اللہ تعالى کے لیے وہ بیت اللہ ہے اور یہ ہدل کہ ہدایت کا ذریعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے معصوم بچے کو لے کر بیت اللہ کے پاس چھوڑ گئے رب انی اسکانتو من غیر ذی انسکم عند بیتک المحرم یا اللہ وہاں دنیاوی حساب سے تو کوئی چمک نہیں ہے نہ کھانے کے لیے کھانا ہے نہ پینے کے لیے پانی ہے نہ کوئی کھیتی ہے لیکن وہاں تیرا گھر موجود ہے ربنا علی یقیم الصراح تاکہ وہ نماز قائم کریں ہم نے ترجیح آخرت کو دی ہے ہم نے بیت اللہ کی برکات کو دیکھا ہے دنیاوی ساز و سامان کے نہ ہونے کو نہیں دیکھا وہاں پر کوئی لوگ آباد نہیں ہے اکیلی عورت کیسے گزارا کرے گی فج من الفید منڈا ستاحی الحم یاب لوگوں کے دل اس کی طرف پھیر دے حالانکہ وہاں اس وقت بیت اللہ بھی نہیں تھا بنیادیں تھیں عمارت نہیں تھی ایک تو لوگوں کے دل اس کی طرف پھیر دے ورزک ہوں میں نے اور ان کو پھلوں کا رزق دے جو دنیاوی حساب سے کمیاں ہیں وہ اب پوری کر دے ہم تو دین کے حساب سے بیوی بچوں کو لے کر یہاں آ گئے اپنے گھروں کو چھوڑنا مسجدوں کے پاس آ کر آباد ہونا دنیا کو ترجیح دینے کی بجائے آخرت کو ترجیح دینا موجودہ گھر کی آرائشوں اور آرام کو چھوڑ کر مسجد کے قریب والے گھر کی تنگیاں برداشت کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے تو یہ یہی بیٹا اسماعیل جب بڑا ہوتا ہے وعض یارف و ابراہیم القواض و اسماعیل اور ابانا تقب یہی بیٹا بڑا ہوتا ہے انہی کو ذبح کرنے کا حکم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی جگہ پر دمبا ذبح کروا دیتا ہے پھر انہیں کو ساتھ لے کر ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں اس وقت بیت اللہ بڑا تھا اس وقت جو دروازہ ہے نظر آتا ہے اس سے اگر آپ داخل ہوں تو ناک کی سیٹ پر سامنے اگر اوپر پردہ نہ ہو تو آپ دیکھیے گا کہ یوں نظر آئے گا جیسے یہاں دروازہ تھا اور بند کیا ہوا ہے اگر آپ کے دیوار میں دروازہ بند کیا گیا ہو تو وہ نظر آ جاتا ہے کہ یہاں دروازہ تھا اور بند کیا ہوا ہے ناگ کی سیٹ میں سامنے ایک اور دروازہ ہوتا تھا جس کو بند کر دیا گیا مکے والوں نے اسلام کے آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دعوے سے پہلے اس کو بند کر دیا پھر جو ساتھ گلائی میں حتیم کا حصہ ہے اس میں جتنا حصہ گول ہے اس کو چھوڑ کر جتنا حصہ سیدھا سیدھا ہے تقریباً تین صفحے بنتی ہیں یہ بھی بیت اللہ کا حصہ تھا جس کو مکے والوں نے باہر نکال دیا انہوں نے شرط لگائی تھی حلال کی کمائی سے بیت اللہ بنے گا حلال کا چندہ کم پڑ گیا حرام کا انہوں نے ڈالا نہیں تو انہوں نے بیت اللہ کو چھوٹا کر دیا اس کی بنیادیں بلند کر دی جبکہ اس کی بنیادیں بنیادیں بلند نہیں تھیں تاکہ جس کو ہم چاہیں وہ اس میں جا سکے جس کو ہم منع کرنا چاہیں سیڑھی ہمارے پاس ہے وہ نہ جا سکے اس کی بنیادیں بلند نہیں تھی مکے کے کافروں نے اس کی بنیادیں بلند کی دروازے دو تھے ایک کیے کابت اللہ لمبا تھا اس کو چھوٹا کیا اتنے میں حبشہ کا ایک بہت بڑا جنگجو تھا اب رہا عیسائی اس نے یمن میں ایک بیت اللہ بنایا اس بیت اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا کہ تم بیت اللہ جو کابت اللہ اس کو چھوڑو یہ جو میں نے کعبہ بنایا ہے اس کی طرف منہ کر کے عبادت کیا کرو لوگوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کیا کوئی اٹھا اور جا کر اس کے کعبہ میں کچرا پھینک دیا اس کو غصہ آیا اس نے کہا کہ یہ مسلمانوں کا جو کعبہ ہے اس کو گرائیں گے تو توجہ میرے کعبہ کی طرف ہوگی وہ بڑا لشکر لے کر ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا مکہ کی بغل میں اس نے ڈیرا لگایا باہر لوگوں کے اونٹ چرتے پھر رہے تھے ان کو پکڑ لیا اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المتلف کے اونٹ بھی تھے وہ ان کے پاس آ کر اس نے کہا کہ یہ میرے اونٹ واپس کر کہتا ہے میں تمہارے کعبہ کو گرانے آیا ہوں اور تمہیں اپنے اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے عبد المطلب نے کہا آنا رب البل یہ اونٹ میرے ہیں اس کا مطالبہ میں کر رہا ہوں ولل بیت رب الحمی اس گھر کا مالک کوئی اور ہے وہ اس کا مطالبہ کرے گا وہ اس کی حفاظت کرے گا وہ جانے اور تو جان مجھے میرے اونٹ واپس کر قبل اس کے کہ وہ بیت اللہ کی طرف آگے بڑھتا مینار اور مزدفہ کے درمیان میں وادی محسب ابھی وہاں پر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چڑیوں کو حکم دیا چڑیا ایک چھوٹا سا پتھر چونچ میں ایک اپنے پانچے میں لے کر اڑی اور ہاتھیوں کو اوپر گراتی گئیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا موضا ہے اور یہ رب الجلال کی شان ہے کہ وہ ہاتھیوں کو چڑیوں سے مرواتا ہے اور ناٹو کو کنگلے نہتے مجاہدوں سے مرواتا ہے یہ نہیں کہ ناٹو آئی ہے تو ناٹو کے مقابلے میں اس سے بڑی فوج آوے تو تب اس کو مارنا نہیں جن کے پاس کسی قسم کے مقابلے کی طاقت نہیں ان کے ذریعے ان کو شکست دلواتا ہے یہ میرا اللہ ہے آپ ہاتھیوں کو کھڑا کر کے تجربہ کر لیں ہیلیکپٹر کے ذریعے چھوٹے چھوٹے پتھر نہیں موٹے موٹے پتھر گرا کر دیکھ لیں ان پتھروں سے ہاتھیوں کا چمڑا بھی نہیں پھٹے گا پھٹ گیا تو وہ مریں گے نہیں مر گئے تو وہ ہاتھی پتا چلے گا یہ ہاتھی مرا ہوا ہے اس کی ہڈیاں ختم نہیں ہوں گی ربلال فرماتے فجال معقول ہاتھیوں کی اور ان کے لوگوں کی حالت یہ ہو گئی جیسے جگاڑی کیا ہوا چارہ ہوتا ہے کبھی آپ نے کھانا کھایا ہو اور جب لکما اندر نکلا تو کوئی وجہ بنی ہو لکما نکالنا پڑ گیا ہو تو اس کی حالت دیکھو کیا ہوتی ہے فرمایا ہم نے ہاتھیوں اور ہاتھیوں کے مالکوں کو اس طرح کر دیا پتا نہیں چلتا تھا کپڑا کہاں ہے گوٹی کہاں ہے اور ہڈی کہاں ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چھ مہینے پہلے کی بات ہے یا آپ کی نبوت سے چھ مہینے پہلے کی بات ہے اس کے بعد یہی ان کا بنایا ہوا کا اللہ چلتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اس کے بعد مکہ میں آپ کا رہنا اسی بیت اللہ کا طواف کرتے رہے پر مدینہ تشریف لے گئے مدینہ سے آ کر مکہ کو فتح کیا پھر ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں عائشہ اگر تیری قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میں کعبہ گرا کر کے اس کو ابراہیم علیہ السلام کے بنیادوں پر کھڑا کرتا اس کے دو دروازے بناتا اور اس کو جتنا انہوں نے چھوٹا کیا اتنا پورا کر دیتا لیکن لوگ کہیں گے کہ یہ نبی اس نے ہمارے بت بھی چھوڑ دیے ہمارا عقیدہ بھی چھوڑ دیا اور ایک اتحاد کی نشانی کابت اللہ تھا اس کو بھی توڑ دیا اور اس کو بھی بگاڑ دیا ان کو کیا معلوم کہ ان کے بڑوں نے اس کو چھوٹا کس وجہ سے کیا تھا اگر یہ بدنامی نہ ہو اور تیری قوم کے مسلمان ان کا اسلام پختہ ہو چکا ہوتا اور ان کے علم میں یہ بات ہوتی اور کوئی فتنہ بننے کا ڈر نہ ہوتا تو میں کابت اللہ کو گرا کر بڑا کر دیتا اور اس کے دو دروازے بنا دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں توڑا آپ کے بعد خلاف راشدین کی حکومت آئی پھر معاویہ بن نبی سفیان رضی اللہ عنہ کی حکومت آئی معاویہ بن نبی سفیان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے اپنے بیٹے یزید کی بیعت لی یزید کی بیعت پر بے شمار صحابۂ کرام نے یزید کی بیعت کر لی اور بہت زیادہ ناراض رہے انہوں نے نہیں کی اور دو صحابی ایسے تھے جنہوں نے مخالفت کی باقی مخالفت میں تھے مگر خاموش رہے دو نے اپنی مخالفت کا اعلان کیا ایک کا نام عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما ہے اور دوسرے کا نام حسین بن علی رضی اللہ عنہما عبداللہ بن زبیر رضی اللہ نے باقاعدہ حرمین پر اپنی حکومت قائم کر لی یزید کی حکومت دمشق اور باقی علاقوں میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنما کی حکومت حرمین پر ان کی آپس میں نوک جھوک چلتی رہی اتنے میں یزید کی وفات ہو گئی تو حضرت عبداللہ بن زبیر کی حکومت ادھر بحرین تک اور ادھر عراق اور مصر تک شام کے علاقے کے علاوہ تقریباً ہر طرف ان کی حکومت ہو گئی تاریخ دان کہتے ہیں اس وقت شامیوں نے عبداللہ بن زبیر اللہ کو بلایا تھا کہ آپ شام آئے ہم بھی آپ کی بیعت کرتے ہیں مگر وہ سمجھے کہ شاید میرے ساتھ سازش ہو رہی ہے وہ شام نہیں گئے اگر وہاں جاتے تو شام میں بھی ان کی حکومت قائم ہو جاتی پوری دنیا پر ہو جاتی یزید کے مرنے کے بعد عبد الملک بن مروان نے وہاں پر بیعت لی اور اس نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا اس نے سارے علاقوں کو واپس لینا شروع کیا ہر کی طرف حجاج بن یوسف کو بھیجا حجاج بن یوسف بہت سخت دل شفاق آدمی تھا اگرچہ بڑا غیرت مند بھی تھا اسی نے ہندوستان میں اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو بھیجا تھا ایک عورت کی پکار پر ایمان اور اسلام کی غیرت بھی اس میں تھی اور سخت گیر بھی بہت تھا اس نے حرمین پر حملہ کیا مدینہ واپس لے لیا پھر مکہ پر حملہ کیا حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا اور اس کشم کش اور حملے میں بیت اللہ کی دیواریں خستہ ہو گئیں اور بیت اللہ گر گیا بڑا کر کے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر کھڑا کیا تھا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اور حجاج نے حملہ کر کے دوبارہ اس کو چھوٹا کر دیا جو شکل آج نظر آتی ہے یہ کام چلتا رہا امویوں کی حکومت چل پڑی عبدال ملک بن مروان کے چار بیٹے انہوں نے حکومت کی اس کے بعد عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے حکومت کی تقریباً ایک سو ہجری میں امویوں پر عباسیوں نے انقلاب برپا کیا عباسی دور حکومت شروع ہوا جب عباسی آئے انہوں نے امام مالک رحما اللہ سے پوچھا کہ یہ چونکہ ہمارے مخالف نے چھوٹا کر دیا تھا اور عبداللہ بن زبیر نے بڑا کیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی اس کو بڑا کرنے کی تھی اس لیے ہم اس کو دوبارہ گرا کر کے بڑا کر دیتے ہیں تو امام مالک رحمتہ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اس کی عظمت اس میں ہے کہ اس کو نہ چھیڑا جائے تم نے تو اس کو کھلونا بنا لیا ہے حکومت کوئی اور آئے گی پھر اس کو چھوٹا کرنا شروع کر دے گی اس لیے اس کو اسی طرح رہنے دو تو یہ اسی طرح پھر اسی حالت میں چھوٹی حالت میں آج بھی قائم ہے اس کے بعد مصر پر عبیدیوں کی حکومت ہوئی ایک سو ننانوے ہجری میں حسین بن افتس الوی اس نے بیت اللہ پر حملہ کر دیا حج کا وقت تھا اور اتنی تفری ہوئی کہ عرفات میں حج کا خطبہ اس سال نہیں ہو سکا اس طرف جو حکومت پہلے عمویوں کی پھر ان کے پاس عباسیوں کی عباسیوں کے بعد عثمانیوں کی یہ ایک سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر چلتا آ رہا تھا اس کے مقابلے میں الویوں نے شیوں نے مختلف راتوں پہ اپنے اپنے قبضے کیے جس میں زیادہ مضبوط حکومت ان کی مصر میں بنی انہوں نے بھی بیچ بیچ میں حملے کر کے اس کابت اللہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو ایک سو ننانوے میں ایسی افراتفری ہوئی کہ خطبہ حج نہیں ہو سکا دو سو اکاون ہجری میں اسماعیل بن یوسف الوی نے گیارہ سو حاجیوں کو حج کے موقع پر شہید کیا اور اتنی افراتفری ہوئی کہ اس حج میں عرفات میں کوئی حاجی نہیں جا سکا تیرہ سو سترہ ہجری میں ابو طاہر کرمتی یہ اسماعیلی اسماعیلی فرقے کا آدمی تھا اس نے مسجد حرام میں سترہ سو حاجیوں کو شہید کیا اور مکہ شہر میں تیس ہزار حاجیوں کو شہید کیا اور بیت اللہ کا گلاب پھاڑ کر کے تقسیم کر لیا اس کا دروازہ سونے کا نکال لیا اس کا حضر اسود نکال کر پکڑ لیا اور حاجیوں کو ختاب کرتے ہوئے کہتا کہاں ہے چڑیا اگر یہ گھر اللہ کا ہوتا تو چڑیاں نہیں آئیں وہ کہاں ہے پتھر کوئی نہیں ہمیں روکنے کے لیے آیا اس طرح کے دعوے کرتا رہا اور بائیس سال تک حضرت اسود بیت اللہ سے اس نے اپنے قبضے میں رکھا بیت اللہ میں نہیں آنے دیا بائیس سال کے بعد ترکیوں نے تیس ہزار دنار اس کو دے کر حضر اسود کو واپس لیا اور وہ ٹکڑوں میں ملا اور آج اللہ آپ سب کو وہاں لے جائے وہ جو حضرت اسود نظر آتا ہے وہ لاکھ لگائی ہوئی ہے لاکھ میں وہ ٹکڑے جڑے ہوئے ہیں ایک پتھر نہیں ہے پانچ چھ ٹکڑے ہیں حضر اسود کے جو اس میں جڑے ہوئے ہیں اللہ یہ قرمتی کون ہے اسماعیلی یہ اس کے ماننے والے ہیں اور یہ جنوب فارس میں دو سو ساٹھ ہجری میں فتنا اٹھا تھا اور انہوں نے یہ کام کر دکھایا تھا بیت اللہ کے ساتھ دو سو تین سو اٹھاون میں مصر کے عبیدی بادشاہ موزی کے لیے مکہ میں خطبہ شروع ہوا خطبہ ہوتا تھا تو موز ابید کا آدمی خطبہ دیتا تھا اور وہ ہی اس کے لیے دعائیں کرتا تھا تین سو انسٹھ میں کرمتیوں کے لیے مکہ میں خطبہ شروع ہوا ان کا قبضہ ہوا اور انہوں نے اس ان کے لیے یہ خطبہ دیا جاتا تھا ان کے لیے دعائیں کی جاتی تھیں تین سو پینسٹھ میں جو موئز عبیدی کا بیٹا عزیز بن مویز عبیدی تھا اس کے اور اس کی پھر اولاد کے لیے تقریباً ایک صدی تک ان کے لیے خطبہ ہوتا رہا اس کے بعد پھر ترکیوں نے اس علاقے پہ دوبارہ قبضہ کیا مگر افراتفری اتنی تھی کہ چار مسلح چار امام چار نمازیں ہر نماز چار دفعہ اور ہر اور خطبہ بھی چار دفعہ چار مسلح ہوتے تھے ہر امام اپنے اپنے فقہ کا خطبہ دیتا تھا اور چار نمازیں ان کے لوگ آ جاؤ ابھی ان کی نماز ہوگی اب ان کے لوگ آ جاؤ ان کی نماز ہوگی ان کے لوگ آ جاؤ ان, ان کی نماز ہوگی اور چونکہ ترکی والوں میں صوفیت غالب ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قبروں پر قبے اور ان کی پرستش ہوتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر بھی قبہ انہوں نے بنایا تھا آپ کی قبر مبارک پہلے دن سے ہی کمرے کے اندر ہے حضرت عائشہ رضی اللہ رضانا کے حجرے میں ہے چھت اس پر پہلے دن سے ہے آپ کی قبر مبارک پر بلڈنگ نہیں بنی بلکہ آپ کی قبر بلڈنگ میں بنی ہے اس کے بعد آپ کی قبر مبارک مسجد نبوی میں نہیں بنی بلکہ آپ کی قبر مبارک کی طرف بڑھتی بڑھتی مسجد نبوی اس نے اس کو اندر لے لیا ہے یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں بھی تو کئی قبروں کے ساتھ مسجدیں بنتی ہیں تو وہ مسجد میں نہیں بنائی گئی قبر بلکہ قبر باہر تھی اور توسیع میں وہ اس بیچ میں آ گئی یہ کام چلتا رہا پھر محمد بن عبد البہاب رحمہ اللہ نے علاقے کے چودھری ملک سعود سے بات کی اور کہا کہ یہ جو مین کے ساتھ ہو رہا ہے وہاں پہ افرا تفری ہے ڈکیٹوں کا راج ہے حتیٰ کہ ہندوستان کے علماء نے حج کے ناجائز ہونے پر فتوا دے دیا حج جائز نہیں کیوں اس لیے کہ وہاں نہ جان محفوظ رہتی ہے نہ ماں محفوظ رہتا ہے نہ عزت محفوظ رہتی ہے ڈکیٹوں کا راج ہے پھر نواب صدیق حسن خان کنوجی رحمہ اللہ یہ بہت بڑے بھوپال کے نواب بھی تھے اور بہت بڑے عالم دین بھی تھے تقریباً ڈیڑھ سو کتابوں کے مولب بھی تھے انہوں نے اپنی فوج تیار کی اور فوج کے ساتھ پورے لوازمات لے کر حج کیا کہ ہم حج بھی کریں گے یہاں لوگوں نے فتوا دے دیا حج ہو نہیں سکتا اور ہم وہاں پر اپنی سیکیورٹی بھی خود پوری کریں گے اسی طرح اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے مجاہدوں کو ساتھ لیا اور کافلے کے ساتھ پوری سیکیورٹی کے ساتھ حج کیا اور اس فتوے کو باطل کیا کہ حج نہیں ہو سکتا ہم اپنا انتظام بھی پورا کریں گے جان مال عزت کی حفاظت بھی کریں گے اور حج بھی کریں اتنی زیادہ افراتفری تھی اتنی بھوک تھی وہاں پر کہ وہ لوگ یہ کراچی کے بڑے, بڑے بڑے بزرگ جانتے ہوں گے آپ کے بچپن میں یہاں پر وہ مانگنے کے لیے آتے تھے کراچی قریب پڑتا تھا یہاں زیادہ آتے تھے ویسے دور تک بھی جاتے تھے آ, ان کو اردو نہیں آتی تھی فارسی نہیں آتی تھی وہ جوار نبی جوار نبی بولتے تھے کہ ہم وہاں سے آئے ہیں لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ مانگنے کے لیے آیا ہے وہاں کے مدارس کا چندہ مساجد کا بھی یہاں سے جاتا تھا اور ان کی ذاتی ضروریات کے لیے بھی وہ چندہ مانگتے تھے یہاں سے آ کر فقیری تھی افراتفری تھی اللہ تعالی کے حقوق پورے نہیں ہو رہے تھے شرک ہو رہا تھا انسانوں کے حقوق پورے نہیں ہو رہے تھے تو محمد بن عبد رحمہ اللہ نے علاقے کے چودھری ملک سعود سے کہا کہ یہ جو صورتحال ہے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی آؤ میرے ساتھ ملو میں آپ کا تعاون کرتا ہوں اس صورتحال کو درست کیا جائے اور میں پہلے دن سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ حکومت میں بٹورا نہیں کروں گا میں تیرے ساتھ حکومت میں شراکت نہیں کروں گا میں تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا میں صرف برائی کا خاتمہ چاہتا ہوں اس کے بعد تیری حکومت تجھے تیرے پاس رہے گی میں کبھی بھی اس میں اپنا حصہ نہیں مانگوں گا قربانی برابر کی دوں گا لیکن حکومت میں شراکت نہیں مانگوں گا اس شرط پر دونوں نے مل کر علاقے کو آزاد کرنا شروع کیا بڑھتے بڑھتے جس کو آج سعودی عرب کہتے ہیں ان کے بعد پھر دوبارہ افرہ تفریقہ راج آیا پھر ان کے لوگوں نے دوبارہ قبضہ کیا دوبارہ جب قبضہ کیا تو یہ جو موجودہ حکمران ہیں ان کے والد عبد العزیز نے یہ کام کیا اور آتے ہی یہ فیصلہ کیا کہ اس علاقے میں قانون قرآن ہوگا یہ نہیں کہ قانون 1973 کا ہوگا اور اس میں کوئی اسلام کے خلاف قانون نہیں بنے گا یہ نہیں کہا بلکہ کہا ہمارا قانون قرآن ہوگا حدود کا نفاذ کر دیا گیا شرک اور شرک کے مظاہر کو ختم کر دیا گیا جب رب جلال کے حقوق ادا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے حقوق بھی محفوظ کر دیے زمین نے سونا اگلنا شروع کر دیا پیٹرول نکل آیا اور ساری بھوک ان کی ختم ہو گئی جس وجہ سے چوریاں اور ڈکیٹیاں ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی اور امن بھی آ گیا سلامتی بھی آ گئی اور کفر اور شرک اور بداعت کا خاتمہ بھی ہو گیا پھر 1979 میں تکفیریوں نے ایک حملہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اولاد سے ایک شخص آئے گا مہدی کے نام سے اس کا نام میرا نام ہوگا اس کی ولدیت میری ولدیت ہوگی میری نسل سے ہوگا اور وہ زمین کو عدل کے ساتھ بھر دے گا بات اس کے زمین ظلم کے ساتھ بھر چکی ہوگی سات سال تک حکومت کرے گا پوری دنیا میں اور زمین کو عدل کے ساتھ بھر دے گا ان احادیث کا فائدہ بڑی جماعتوں نے اٹھایا ہے ہمارا ایک امام غائب ہو گیا ہے وہ آئے گا اور ہم بھی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں بڑی سنیوں کی تنظیمیں بھی اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ایسا ہی ہوا بیت اللہ میں ایک شخص کو اس کا نام نبی علی سرادلام اور وزیت یہ دیکھ کر اس کو کھڑا کیا گیا جو ہے مان وہ تھا اور اس کو کھڑا کر کے کہا گیا یہ مہدی ہے اس کی بیت شروع ہو گئی اور بیت لیتے ہی حاجیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا حاجیوں کو قتل نہیں کیا بلکہ وہاں کے پولیس والوں کو موجودہ مسجد حرام کے میناروں میں چڑھ گئے اور نیچے جو پولیس والا نظر آتا اس کو قتل کر دیتے پھر الحق کے زمانے میں یہاں سے جوان گئے اور انہوں نے جا کر کابت اللہ کو آزاد کروایا یہ تکفیری تھے کہتے تھے پاسپورٹ پر تصویر اور یہ گناہ تو ہے ہی تو یہ گنا ہے اور گنا کو کفر بنا کر کفر کو واجب القتل بنا کر اس کو ان کے خلاف کھڑا ہونے کا بہانہ بنا دیا اور بڑے بڑے سمجھدار بڑے بڑے اچھے عقیدے والے ان کے اس فریب میں آ گئے اور وہ ان کے ساتھ بیعت میں شریک ہو گئے اور کتنے دروازے حرم کے بند ہونے کی وجہ سے رہ گئے ورنہ وہ بھی سارے ان کے شکنجے میں آ جاتے ہیں سترہ دن تک تقریباً طواف نہیں ہوا سترہ دن تک کابت اللہ کا طواف نہیں ہوا یہ تو ہمارے بچپن کی بات ہے اس کے بعد حج کے موقع پر مختلف قسم کی کوششیں ہوتی چلی آئیں مختلف شرارتیں ہوتی چلی آئیں وہ جو پیچھے سے تاریخ بھری ہوئی ہے بس نہیں چلتا کوئی نہ کوئی شکل بنائی جائے وہاں فرا تفریقی اور یہ ثابت کیا جائے کہ ان لوگوں سے بیت اللہ سنبھالا نہیں جاتا اور ہم سب جانتے ہیں جتنا امن اس زمانے میں پچھلے پچاس سالوں میں جتنا بیت اللہ میں امن آیا ہے اتنا اس سے پچھلی تاریخوں میں بہت کم تھا سوائے گرو نے کے ہر قسم کی سہولتیں دینے کی کوشش حاجی کی ہر قسم کی ضروریات کا خیال رکھنا ان کے لیے امن و امان قائم رکھنا ساری مشینری ایک جگہ پر اکٹھی ہو کر اس بات کو یقینی بنانے کے لیے آ جاتی ہے کہ حاجی کو کوئی تکلیف نہ ہو اس کے باوجود بہت زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا حادثہ تو ہو جاتا ہے لیکن جان بوجھ کر افرا تفری پھیلا کر لوگوں کو حاجیوں کو قدر کرنا اس طرح کی سازشیں پوری تاریخ میں ہوتی چلی آئی ہیں اور ایک بات جو میں ارض کرنا چاہتا ہوں کہ جب اب آیا تھا کفر کے نام سے آیا تھا تو چڑیاں آ گئی تھیں تباہ کرنے کے لیے اور میں نے جیسے پوری تاریخ میں ارض کیا جب کلمہ پڑھنے والے کابت اللہ کو گرانے کے لیے آتے ہیں تو پھر چڑیاں نہیں آتی پھر چڑیاں نہیں آتی یاد رکھو آج بیت اللہ اور ہرمین کا چاروں طرف سے گھیرا کر لیا گیا ہے آپ جانتے ہیں بیروت میں کون ہے دنیا کی سب سے بڑی تنظیم عسکری تنظیم وہ اس سے آگے چلے جاؤ اسرائیل والے ہر لحاظ سے ہر کے لیے برائی چاہتے ہیں اور انہوں نے جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ بنایا ہے اس میں آپ کا مدینہ طیبہ بھی موجود ہے انہوں نے ایک جملہ اپنی پارلیمنٹ میں لکھا ہوا خدود کی یا اسرائیل فراط نیل اسرائیل تیری سرحدیں فرات سے لے کر نیل تک ہیں اس کے بعد آپ کا جارڈن تو اسرائیل میں کوئی خاصا فرق نہیں ہے پیچھے فلسطین چھوٹا سا اس میں حماس ان کا سب سے زیادہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ تعلق ایران کے ساتھ ہے اس سے آگے چلے جاؤ سعودیہ کا مشرقی صوبہ ان کی میجورٹی ہے اس سے آگے چلے جاؤ عمان یہ برطانیہ کی کالونی ہے میں اس میں دو بار جا چکا ہوں اس کا چیف کمانڈر گورا ہے باقاعدہ اس سے آگے چلے جاؤ تو یمن ہے اور اس میں ہوسی ہیں جنہوں نے بیت اللہ پر ابھی میزائل حملے کیے ہیں جو راستے میں روک لیے گئے اس طریقے سے مکمل گھیرا کر لیا گیا اور سوریا میں جو مار ہو رہا ہے وہ ہرمین کا مار کا ہو رہا ہے عراق میں جو مار ہو رہا ہے وہ ہرمین کا مار کا ہو رہا ہے اور آپ کے علاقوں میں کچھ قوتیں سو رہی ہیں جو کسی مخصوص وقت کا انتظار کر رہی ہیں اور آپ بولے بادشاہ ہیں میرے عزیز بھائیوں یہ بہت بڑی ضرورت ہے کہ باقاعدہ میزائل پھینکے جائیں بیت اللہ پر اور آپ بے فکر نہ ہو جائیں کہ نہیں چڑیاں آ جائیں گی جب مسلمان پھینکے گا اسلام کا نام لیوا پھینکے گا کلما پڑھ کر پھینکے گا تو چڑیاں نہیں آئیں گی میں نے آپ کو پوری تاریخ کی بات بتا دی اگر ہم سمجھتے ہیں کہ بیت اللہ میں امن ہونا چاہیے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ بیت اللہ کے حرمت کو اس کے تقدس کو پامال نہیں ہونا چاہیے تو پھر بھائیوں اس میں آپ کی قربانیوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے اس کے لیے آپ کو تیار ہونا چاہیے اس میں آپ کے خون کی ضرورت پڑ سکتی ہے اس کے لیے آپ کو تیار ہونا چاہیے کبھی آواز اٹھانے کا موقع ملے حرمین کے حق میں تو ہمیں اپنی آواز بلند کرنی چاہیے کبھی روڈ پر آنا پڑے تو ہمیں روڈ پر آنا چاہیے اور کبھی خون دینے کی ضرورت پڑے تو اس کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا چاہیے اور یہ میں ابھی کہوں کون کون تیار ہے تو سب ہاتھ کھڑے کر لوگے گے لیکن اصل تیار وہ ہے جس نے تیاری کی ہے خالی زبان سے چار قدم چلتا ہے ساتھ پھول جاتا ہے یہ تیار نہیں ہے جس نے تیاری کی ہے وہ تیار ہے جس نے اپنے جسم کو تیار کیا ہے جس نے اپنی تربیت کی ہے اگر ہرمین کو ہماری جانوں کی ضرورت پڑے تو اس کے لیے تیاری یہ ہمارا ایمان کا فریضہ ہے ہمارے دین کا حصہ ہے حرم پاک کی حفاظت کے لیے جانے قربان کرنے کے لیے تیار رہنا یہ ہمارے ایمان کا جز ہے اس کے لیے کافرے جاتے رہتے ہیں اور جاتے ہیں بڑی دیر سے جاتے ہیں اور جاتے رہیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ میرے ڈیلی پروگرام میں کتنا فرق آیا ہے میں نے کتنا وقت نکالا ہے میں تو بڑا مصروف ہوں یہ مصروفیتیں ختم کر کے بیچ میں سے وقت نکالنا پڑے گا اللہ محفوظ رکھے بیوی بی والد والدہ کوئی بیمار ہو جائے جاب چھوڑنی پڑ جاتی ہے وقت نکالنا پڑتا ہے اور حرمین کے تقدس کا مسئلہ اگر ہمارے دل میں اس کی عظمت اور اس کا مقام ہے تو پھر اس کے لیے بھی وقت نکالنا ہوگا اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمر کرنے کی طور پر